بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا میں قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں والا اقسم و بن نفس الواما اور نہیں میں بہت زیادہ ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں ایحسبุล انسان ان النجم عظامہ کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے یہ حساب لگایا ہے کہ ہم اس کی, اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بالا قادرین علی ان نسریا بنانا کیوں نہیں ہم اس بات پر بھی قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پورے درست کریں بل یرید السان الف جمام بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے نافرمانی کرتا رہے یعنی کہ آئندہ مستقبل میں بھی وہ نافرمانیاں ہی کرتا رہے یس القامہ وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے فیدا باریکل بسر تو جب آڑی ہو جائے گی یا آپ پتھرا جائے گی وہ خسف ال اور چاند گہنا جائے گا خسف یعنی کہ گرہن لگ جائے گا وہ جمع اشم سو اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے یقول انسان یوم ادن عین المفر اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کل لا ہرگز نہیں لا بزر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے الا ربی کا یوم ادن المستقر تیرے رب کی طرف ہی اس دن ٹھہرنا ہے بما نفسی بلکہ انسان اپنے آپ کے بارے میں خوب جاننے والا ہے یا اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ اپنے رذر پیش کرے لا تحرک بھی لسان کالی تعجلا بھی تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے ان علینا جمعہو و قرآنہ یقینا ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَ تو جب ہم اس کو پڑھ... پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا پھر یقیناً ہمارے ذمہ ہے اس کا واضح بیان کل لا ہرگز نہیں بل تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ بلکہ تم جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو وَتَدَرُونَ الْآخِرَةِ اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو یا دنیا کو تم پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو وجوہ یومئذن ناظرہ اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے الہ ربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے وجوہ یومئذن باسرہ اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے یا مو بسورنے والے ہوں گے تَذُنُّ اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا وہ گمان کریں گے یقین کر لیں گے فعال بھی فاقرہ کہ ان کے ساتھ کمر والا انہیں عذاب دیا جائے <خصف> کل لا ہرگز نہیں ادا بالاگاتی طورا جب وہ پہنچ جائے گی ہنسلی تک وکیلا من واق اور کہا جائے گا کہ کون دم کرنے والا و دن انا اور وہ یقین کر لے گا کہ یقینا اب جدائی ہونے والی ہے ولطفت صاف و اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی الا ربی کا یوم المساق اس دن تیرے رب کی طرف چلنا ہے روانگی ہے فلاں سودا کا ولا صلا سو اس نے نہ تصدیق کی نہ سچ مانا اور نہ نماز ادا کی والا کن کردہ با لیکن اس نے جٹلایا اور منہ پھیرا سم رہی ہی یتامت پھر وہ گیا اپنے اہل کی طرف متکبرانہ انداز میں اکڑتا ہوا اولا لا کا فولا تیرے لیے یہی لائق ہے پھر یہی لائق ہے, ہے پھر تیرے لائق یہی ہے سبل انسان کا سودا کیا انسان نے یہ حساب لگایا ہے یہ سمجھا ہے کہ اسے محمل چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ لطفہ نہیں تھا؟ ایک قطرہ نہیں تھا منی کا جو جاتا ہے کا فسوا پھر وہ جمع ہوا خون بنا پھر اس نے پیدا کیا پھر اس نے اسے درست کر دیا فا جا من رقر اول اس سے اس نے دو جوڑے نر اور مادہ یا مرد اور عورت بنائے علی سزا کا بھی قادری نلا مئو تھا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ